یہ اس لیے کہ وہ اللہ سے اور اس کے رسول سے پھٹے جدا رہے اور جو اللہ اور اس کے رسول سے پھٹا رہے تو بے شک اللہ کا عذاب سخت ہے